یہ اصل میں درو شریف جتنے بھی احادیث سے مقدسہ میں آئے ہیں اور ہمارے مشاہ کا معمول رہا ان تمام درودوں کا یہ ایک طرح سے مجموعہ اور ہمارے مشاعر کے میں تقریبا تمام حضرات کے یہاں یہ رائج کہ دلال خیرات شریف اس میں سات دن ہیں ساتوں دنوں میں یہ یہ منزل پڑھی جائے پھر اس میں مشاعر کے مختلف اقوال ہیں ایک تو یہ کہ مثلا نقش بندیا سلسلے میں کچھ آپ کو ذرا سا اضافہ یا کمی ملے گی کسی اور معاملے میں کمی ملے گی ہم جو قادریہ سلسلے میں پڑھتے ہیں تو اس وقت جو تاج کمپنی نے دلائل خیراب شریف چھاپی ہے وہ ہمارے مشاع کے مطابق ہے کہ اس کو پڑھا جائے پیر کرم شاہ صاحب نے جو چھاپی اس میں کچھ اضافہ کچھ کمی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اور ہمارے مرشد سے یہاں تک جو وہ ہے اس کو تاج کمپنی جو ہے وہ اس میں مطابقت <تصفح> مثلاً عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض احمق جن کو کتابوں سے مس نہیں وہ کہتے ہیں بس جی درود ابراہیم پڑھا جائے خالی اور ان کے نزدیک کوئی درود ہی نہیں حالانکہ خود بابو تشہد میں مسلم شریف میں بخاری شریف میں سہاستہ کی تمام کتابوں مشکات میں دو درود ابراہیم بھی کئی قسمیں بیان کی گئیں وہ کہتے ہیں درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں اب بتائیے ہر راوی جب بیان کرتا ہے کال نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو درود ہے یا نہیں جو ہر روایت میں ہر راوی بیان کرتے وقت حضور علیہ السلام کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتا تو جتنے درو شریف حدیثوں میں ہیں شاہ عبد الق محدیث دلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب جذب القلوب دیار محبوب میں وہ تمام درو شریف نقل کر دیے جو بھی کئی حدیث میں درو شریف کا سیر آیا تمام درود کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا تقریبا ساتویں صدی ہجری کے ایک محدث گزرے جو حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ کے جانشی تھے علامہ تقی الدین صبح کی رحمۃ اللہ علامہ تقی الدین سب کی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے شفا و اس کتاب کے بھی یہ ابن تیمیہ کے رد میں ہے جو اس نے کہا تھا کہ حضور کے مزار شریف پر نہ جایا جائے اور حضور کے مزار کا سفر کرنا جو ہے ماسیت ماض اللہ کہتا یعنی اس نیت سے جائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے مزار شریف پر جا رہے ہیں تو یہ معصیت کا سفر اللہ اکبر ایک پنجاب کے بہت بڑے بزرگ گزرے جس کا نام تالامہ نور بوقعلی رحمت اللہ تعالی بہت ان کی ہم نے کتابیں پڑھی لگتا تھا کہ بہت بڑے عالم تھے بڑا ان کو ملکہ تھا کتابوں پر وغیرہ وغیرہ ان کی ایک سیرت رسول عربی ایک کتاب بڑی زخین ہے جو تاج کمپنی نے چھاپی اس میں علامہ نور بوکلی رحمت اللہ علیہ نے علامہ کوسری کا تعقب نقل کیا ابن تیمیہ پر تو علامہ کوسری مصری انہوں نے اس کے تعقب میں یہ لکھا کہ ابن تیمیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم کہتے ہو کہ آدمی کا حضور کے مزار کی شرف نیت کر کے سفر کرنا معاسیت ہے تو آ ستر ہزار فرشتے بھی تو آتے ہیں صبح ستر ہزار شام حضور کے مزار پر آتے ہیں آپ دیکھیے کہتے ہیں نا جادو جو سر چڑھ کے بولے آدمی جب بدتمیزی میں اترا تو عقل و خرت اس کی بو گیا مت ماری جاتی اس بے وقوف نے یہ تک کہہ دیا کہ فرشتے بھی معصیت کرتے اور یہ علامہ نوب توکلی نے علامہ کوسری کا تعقب جو ابن تیمیہ پر ہے وہ اس میں نقل کیا تو اس کے رد میں کتاب لکھی علامہ تقی الدین سب کی رحمت اللہ تعالیٰ جو مذہبن شافعیت اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے آخری باب میں جتنے درو شریف حدیث میں منقول ہیں ان تمام درو شریف کو بھی انہوں نے لکھ لیا اسی طرح ایک درودوں کا مجموعہ ہے دلائل خیراب شریف یہ ہمارے تمام مشایق نظام کے معمولات میں ہے اور بہت پابندی سے جیسے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کو بھی بڑی پابندی سے وہ تلاوت کرتے ہیں ایک بات اس کے متعلق خاص مشہور ہے کہ جو دلائل خیراب شریف کا عامل ہے جو پڑھتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ضرور ہوگا اس میں پھر اجازت لی جائے باضابطہ مشائق کا طریقہ یہ رہا کہ جس کو درو شریف پر اجازت ہو اپنے شیخ سے وہ بھی اجازت لکھ کر کے اپنے لوگوں کو دے کہ اس کی ظاہر کے برکات ہے اس میں کوئی تھوڑے بہت سی ادھر ادھر ہوتے ہیں کون سی چیز تین مرتبے پڑھی جائے کون سی رپیٹ کی جائے کون سی چھوڑی جائے کون سی رکھی جائے تو یہ کسی سے اجازت لے کر اس کو پڑھا جائے ورنہ دور شریک مجھے ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کسی اجازت لے کر پڑھیں اس میں بزرگوں کی گویا اور برکندی بھی شامل ہوں